سے پہلے آپ کی دونوں بیٹیاں م. جو ادبا اور ابو لہب نے طلاق دے دی اور وہ کلسوم اور زینب سکتی تھی دھر میں آ گئی میں में کیا تھا کہ یہ عرب میں سب سے بڑی توہین تھی جو کسی کو کی جا سکتی تھی سب سے بڑی حضیت تھی جو کسی کو دی جا سکتی تھی دکھ بہت سے دکھ بزور کو دیے گئے اس دوران کا تصور پچھلے درس میں آیا تھا ہاتھ پھینکی گئی آپ کے اوپر راستوں میں کانٹے پھینکے گئے آپ کے لیے دروازوں پر کوڑے کے ڈھیر کیے گئے آپ کے لیے دشنام تراضیاں کی گئیں زخم بھی دیے گئے لیکن یہ کہ یہ ایک نفسیاتی اذیت جو تھی بہت بڑی تھی حضور اقدس کے لیے اور اس کے بعد پھر بعد جناب ابراہیم کا جو آپ کے ساتھ زیادہ تھے انتقال ہوا اور اب کی ریت تھی کہ مصیبت میں اور دکھ میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے لیکن جب حضور اقدس म के ऊपर दुख लाया तो लोगों ने मजाक उड़ाया आप हर तक शरीक थे दुनिया मानती थी इस बात को तो दिल जो है इंसान का दिल है आंख में आंसू हुआ हजूर अकबर की मैंने आज किया था कि आप इतने कठोर तो नहीं थे जैसे हमारे बुजुर्गान दिन गुजरे हैं कि उन्हें दुखी नहीं होता था बात के ऊपर लम्मी अम्मी गुम रहते थे نہ کسی خوشی میں خوشی ہوتی تھی نہ کسی دکھ میں دکھ ہوتا تھا تمہارے جانے کا دکھ ہے بیٹے. دنیا مزاق اڑایا. ابو احباب نے کچھ کہا جڑ کٹ جی رام کون چلائے گا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ماتانا محمد رجاق رسول اللہ ہے محمد آج کسی کے باپ نہیں ہے کسی بیٹے کے باپ نہیں ہے لیکن وہ خدا کے رسول ہیں آنے والی امت میں ان کے کروڑوں داتوں پیدا ہوں گے جو ان کے نام کو دنیا میں بلند کریں گے ان کے پیغام کو پھیلائیں گے خدا تو ان کو وہ عزت عطا کرے گا جو دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہی ہے کسی انسان کو اس سے حصے میں عزت لاکھوں ان کی بیٹیاں آچل پہلا پہلا کے ان کے لیے درد السلام کے توحفے بھیجیں گی مدینہ جانے والی اور سلام کے ہزاروں تحفے لے کے جائے گی جب تک مسجد کے میناروں سے اللہ کے نام کے ساتھ لاکھوں میناروں سے ان کا نام گونجے گا تاریخ میں رفع ذکر کی جو عظمت انہیں نصیب ہوئی کسی کو نہیں ہوگی آج ان کا کوئی مذاق اڑا ہے سریل کو نازل ہوئی نشانیا کا ہو لگتر دشمن کی جڑ کر جائے گی کوئی تاریخ میں نہیں جانے ابو کون ہے ابو کوئی نہیں کہے گا کرنے والے کروڑوں کتنے لوگ تمہارے شہر آنے کا خواب آنکھوں میں بسائے بھر جائیں گے ان کی آخری تمنا یہ ہوگی کہ اس در کی گلیوں کی خاص چھان لے ہم پلکوں سے بٹور لیں اس گھر کی دھول کو دنیا کیا مذاق اڑائے گی تمہارے لیکن یہ مخالفت تو شدید ہوتی چلی گئی <laughs> اور ایسی جن کا تر، تذکرہ بھی اندام کر دیتا ہے جناب عثمان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں حضرت بلال کو جو ہے گرم پتھروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا کھینچا جاتا تھا پکڑ کر دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر بوڑھی سمیا کو شہید کیا گیا کباب کو جو को اس طرح لٹایا گیا کہ ان کے لوہ اور ان کی چربی سے جو ہے ہٹے اس کی کی نہیں. نہیں اسے کا سر پھوڑا. سعید کو لہ کیا ہر گلی گچا جو ہے بے گنا مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا تاریخ ہم سے کہتی ہے ساری کہانیاں ہماری ہم کہ نہیں سکتے, ہماری نہیں سکتے ہماری نہیں ہم رسول اقبصل عظمت پہ ایمان لاتے ہیں یا ہم آپ کے نام پاک پہ جان نجاور کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ہم نے تو اپنی ماں کی گوت سے حضول کی اظمت کے باتیں سنی ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے کانوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی داستان رہی ہے ہم نے اگر مان لیا ہم نے دیکھا ہے بادشاہوں نے ان کے دھر کی خاک چھانی ہے ان کے گھر سے لپٹنا ان کے دروازے لپٹنا جو ہے شہنشاہوں کے لیے اپنی عزت کا میراج رہا ہے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہوں تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ماں دور کے دودھ کے قطرے کے ساتھ ہم نے ان کی محبت سینے میں ہمارے لیکن وہ جنہوں نے دھول مٹی میں ان کو اٹھتے دیکھا تھا انہوں نے اس دھول مٹی میں ان کو پہچانا یہ ان کی اصل عظمت ہے ہم نے تاریخ کی عظمتوں پر پایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن انہوں نے تو ایک بے سرو سامان انسان کو جو لوگوں کے کاٹوں اور دھول مٹی کا شکار تھا اس کی عظمت کو ایسا تسلیم کیا کہ اپنی جان جو ہے ہتیلی پر میدان میں آ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہم اللہ کی عظمت کو اس کی کائنات کی عظمت سے پہچانتے ہیں ہم ایسے رسول کی عظمت کو ان کے ساحلیوں کی عظمت سے پہچانتے ہیں दुनिया में जो है ऐसी वफादार जमात किसी को नहीं मिली होगी कुछ लोग ऐसे भी हैं हमें भी ऐसे हैं जो को पर फिशा हैं। और जो उनकी वफादारी के ऊपर उंगली उठाते हैं ऐसे लोग हैं तो मैंने साथ में लिखा है कि अब बकर उमर तो लग गए थे इस उम्मीद में एक दिन तरक्की करेंगे रसूलम तो हम भी साथ में तरक्की कर जाएंगे उन्होंने लिखा है इस बात को لیکن اس دور میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف تلواروں کی چھاؤں میں تھے کوئی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ایک روز یہ ترقی کر جائیں گے اور ہمیں فائدہ مل جائے گا اس وقت تو آپ کا ساتھ دینے کا مطلب تھا اپنی جان کو قربان کر دینا اور جنہوں نے تاریخ کو نازک مرحلے میں اس وفا کو نبھایا اگر وہ بھی وفا نہیں تو دنیا میں جس لیے سے وفا کا نام لڑا دینے چاہیے حضور کے ساتھ ایمان لائے حضور کے ساتھ دکھ برداشت کیے ہاتھ پیار توڑوائے پتھروں پہ کھینچے ریتوں میں کھینچے سب کچھ ہوا اور اس کے بعد کبھی بے وفائی کبھی ہٹنے کا نہ ملیا حضور اکبوس وطن چھوڑ کے گئے تو آپ کے ساتھ گئے اور جب مدینہ में ش... میں جا کر حضور اکبر وسلم فروکش ہوئے تو آپ ہی کے قدموں میں سارے کے سارے دفن ہو گئے ایسے وہاں کاروبار اپنی جائیدادیں اپنے رشتے داریاں سب کچھ چھوڑ کر پردیش میں جاپس حضور اکو اور اگر یہ قافلہ, جو قافلہ ہے اگر یہ بھی فخر نہ کریں تو ہم اسلام پہ فخر کیسے کریں گے سب سے پہلا خون عورت نے بہایا جناب عنہ شہید ہوئی ابو جہل نے اللہ کا نام لیتے وقت ختم ہو گئی رکھنے کی ہم تو ظاہر میں بہ والے لوگ نجانے کھو گیا تاریخ کا وقار کہاں شاعری نے کہا نجانے کھو گیا تاریخ کا وقار کہاں لیکن جاندی مر گئی بظاہر تو نازک سے تھی چلی گئی اسلام کے لیے پہلی قربانی درج کرائی تاریخ کے اندر جان تو جا چلی جاتی ہے پر کسی مقصد کے لیے دی جائے تو وہ یاد رکھی جاتی ہے کس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں کتنے مر گئے بھج میں گجرات کے زلزلے میں کسی کا نام پتا ہے آپ کو کسی کا نام نہیں پتا آپ کو لیکن جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں تاریخ ان کے نام کو سینے سے لگا لیتی بھولتی نہیں کبھی بھی صابے گرام کہ یہ قافلہ جس کو حضور اقبال نے ستاروں کا قافلہ کہا اس حابی کن یہ تو میرے ساتھی یہ تو ستاروں کا چھرمٹ ہے پورا ایک اس میں سے ہر ایک جو ہے روشنی کا مینار ہے جس کو پکڑ لو وہی تمہیں راہ دکھائے تو یہ حقیقت میں حضور کی ہماری عظمت کا ثبوت ہیں یہ لوگ اور ان کے اوپر کوئی بھی الزام تراشی اور ان کی ان کو داغدار کرنا صرف اسلامی تاریخ کو داغدار کرنا کیونکہ اسلام تو ہمیں انہی سے ملا نا قرآن ان سے ہی تو پایا ہم نے حدیث ان سے ہی تو پای ہم نے کیوں آزمایے گا حضور اقدس سے مٹنا اور ساہب کے جناب مٹنا اصل سچ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے جھوٹ ہمیشہ آرام میں رہتا ہے سچ والے دکھ اٹھاتے ہیں تاریخ ہمیشہ اس بات کو ریپیٹ کرتی لوگ تاریخ کو بہتا ہوا دریا کہتے ہیں لیکن تاریخ بہتا ہوا دریا نہیں ہے تاریخ گھومتا ہوا پہیہ ہے بار بار ریپیٹ ہوتی ہر دور میں وہ مراحل आते हैं ریپیٹ ہوتی ہے تاریخ. ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبروں تو کو کیوں آزماتا ہے کیوں ان کے کام پھونکوں سے نہیں ہوتے کیوں وزیفوں اور دعاؤں سے کام نہیں چلتے ان کے کیوں سارے مراحل بیتتے ہیں ان کے اوپر ان سے بڑا دعا والا کون ہوگا ان سے بڑا دعا والا کون ہوگا اللہ کے رسول و صاحب کے سے زیادہ پر یہ سارے مراحل کیوں بیت گئے ان کے اوپر یہ زخم اور لوگوں کی داستان کیوں گزر گئے ان کے اوپر اس لیے کہ سچائی راہ جو ہے وہ آنسو سے بھیگی ہوئی بھی رہا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے سچ پہ چلنا ہے اگر تو یہ اصول اللہ کا سب کے لیے ہے سب کے لیے ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جو بس اللہ میں ڈائریکٹ کہا آپ نے اور سیدھا کام ہو گیا اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا دعا نام ہے اس بات کا کہ آپ ہر جدوجہد میں اپنا شیئر لگائیں پہلے اپنا شیئر لگائیں اور پھر اللہ سے جو ہے مدد کی توقع کریں اپنا شیئر لگائے بغیر سارا کام اللہ تعالیٰ کا کر دے یہ دعا نہیں ہے یہ دعا کا کا سب کچھ برداشت کرتے ہیں, اپالو جی فار محمد کے جو ہیں. لکھا اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال عیسا میں تلاش کرنا فضول ہے عیسا علیہ السلام کو تو ان کے ساتھی چھوڑ کے بھاگ گئے جب ان کو پھانسی پر لٹکا لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے سولی پر لیکن موسلم کے ساتھیوں نے تو اپنی جان ہتھیری پہ لگا دی اور جناب آپ کی آخری تمنا جناب عمر فاروق عنہ کو جب شہید کر دیا گیا محراب مربت جو سب سے برے لگتے ہیں حضرت عمر فاروق اللہ عنہ جب شہید کر دیا گیا محراب ابو نے ایرانی نے شہید کیا اور آپ محراب میں گر گئے خون بہن لگا اور آپ کو اٹھا کے لائے آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے صاحبزادی جناب عبداللہ سے یہ کہا کہ عبداللہ عائشہ صدیقہ سے جا کے یہ کہو کیا وہ مجھے اپنے حجرے میں حضور کے برابر دفن ہونے کی اجازت دے دیں گی میں آپ کے پیروں میں دفن ہونا چاہتا ہوں اجازت دے دیں گی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کی شانیں اشتیاق اور شوق دیکھ کر میں آج اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی وہ جگہ دے دی صاحب عبداللہ نے کہا کہ عائشہ نے آپ کی درخواست منظور کر لی ہے تو الحمدللہ کے کے کراقی بند کر لی اور کہا کہ بیٹے زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو آج پوری یہ پوری ہوئی یہ اور یہ آخری الفاظ تھے نام اور فاروق اللہ ان کے یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کو جناب خومین صاحب فرماتے ہیں کہ لالچ میں چپٹ لیے تھے کے صاحب. تو صاحب گرام کے اسماد جن کو اللہ نے فرمایا کرا اللہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے یہ ہر اللہ نے ان کو صنعت تصدیق عطا کی ہے اور یہ ہماری تاریخ کی عظمت ہے یہ دکھ جو مصیبت صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں اور جو ان کو برقیامتیں بیت گئی ہیں اور اس کے بعد بھی زندگی کسی مرحلے میں بھی حضور وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا ہے میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کی تاریخ میں آپ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے اب اس کے بعد جب دیکھا کہ صحابہ کرام بھی ٹوٹ نہیں رہے مشکین بیکار ہو گئے یعنی پریشان ہو گیا کہ صحابے, صحابہ بھی ٹوٹ نہیں رہے سب کچھ کر لیا ان کے ساتھ ہم نے مار لیا پیٹ لیا اور یہ کہ دیکھیں کہ تاریخ اپنا آپ کو کیسے دہراتی ہے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ تاریخ گمدہ ہوا پہیا ہے وہ رپیٹ ہوتی ہے بار بار کیسے دہراتی ہے اسی میں سے واقعات پیش آئے ام انمار سر داغتی تھی جناب خباب کا گرم سلاخوں سے اور حضور اقبال فرما دیتے ہیں، صبر کرو خباب کے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا خدا کا کرنا دیکھیے کہ خود انمار کے سر میں ایک بیماری ہوئی اور طباء نے یہ مشورہ دیا کہ آپ سر میں گرم سلخیں لگوائیں اس کا یہی علاج ہے اور انہی خباب نے جو ہے اس کا سرگ داغا میانمار کا سرگو داغا اسی دور میں جناب ابن مسعود ایک بار تشریف لائے ہوئے خدمت میں تو روتے ہوئے آئے کنپٹی سے خون بہ رہا تھا حضور نے پوچھا کیا بات ہے ابن مسعود کہا کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے اتنی زور سے کہ میری کنپٹی پھٹ گئی ہے تو حضور مسکرائے تو مسکرائے حضور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھانے کی حضور مسکرائے ہے کیوں میرے تو خون بہ رہا ہے اور حضور مسکرائے اور یہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا جب جنگ بدر میں ابو جہل مرا اور اس کا اثر اتنا بڑا بھاری تھا میں نے چاہ کہ میں یہ سر حضور کی خدمت میں لے جاؤں مرتے مرتے بھی اس نے یوں کہا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سارے سب سر جب رکھے جائیں محمد کے سامنے تو میرا سر سب سے اونچا رہے نیچے سے کاٹنا اور اتنا بھاری تھا کہ ابن مسعود لانا چاہتے تھے تو لا نہیں سکے حضور کی خدمت میں اٹھا کر تو پھر ان کی کن پٹی میں چھید کر کے اور اس میں کے خدمت تک تو کہا کہ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ جو جو اکرام کے نام کے اوپر بیت گئے وہ تمام خاص طور سے, سن تین سے لے کے سن پانچ تک جو ایک پورا جدوجہ و, و کشمکش کا زمانہ ہے لیکن صحابے کے نام صلی اللہ جمین جو کسی قابو میں نہیں آئے یہ قافلہ حق بڑھتا رہا اور جس نے بھی ایک بار حضور اقباس کے دامن تھام لیا جس جو کچھ بھی اس کے بعد بیت گئی لیکن کبھی حرف بے حفائی کی مشکین مکہ نے سوچا کہ کیا کیا جائے بدنام کیا جائے حضرت کو اب ایک طریقہ یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سارے مراحل جو گزرتے ہیں سچائی گراہ میں وہ دیکھتے جائیے حضور کی سیرت سب آپ کا بائی گاٹ ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے آپ کے خلاف آپ کو مذاق اڑایا جاتا ہے آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملتی ہے آپ کو زخم لگایا جاتا ہے کوڑا پکتا ہے زلیل کیا جاتا ہے آپ کے ساتھیوں کو توڑا جاتا ہے اب یہ ایک ہے کہ آپ کے خلاف کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا جائے کے خلاف کیا روپے میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں موجود ہیں پیش ہیں ابو سفیان خاندانی بنی میا کے سربراہ جناب حضرت معاویہ کے باپ جو بعد میں ہوئے اور جناب یعنی یزید کے دادا جناب ابو سفیان یہ ہمیشہ پیش پیش رہے بنی امیہ کا خاندان ہمیشہ سے دشمن رہا بنی ہاشم کا اس کا ایک سیاق ہے یہ دو خاندان تھے ہمیشہ سے دشمن رہا یہ بنی امیہ کا خاندان اور جب حضور اکبر و نے دعوی نبوت کی فرمایا تو چونکہ آپ بنی ہاشم میں سے تھے اس لیے ان کے آگ لگ گئی بنی امیہ والوں اور زیادہ مخالفت آپ جو دیکھیں گے جتنے بھی مخالفین میں نام آتے ہیں سب بنی امیہ کے لوگ جن کی سربراہی کر رہا تھا ابو سلفیان ہم ابھی تو یہی کہیں گے کر رہا تھا تو یہی کہیں گے. کیونکہ ابو سفیان نے ہر موقع پر مخالفت کی ہے ہر موقع پر حضور کو ستانے کی کوشش کی ہے اس خاندان نے پورے ن... یہ تو یہ ہوا کہ جب صحابہ گرام کی بہم وفا شادیوں کے نتیجے میں کسی کی ایک نہ چلی اور دشمنوں کے سارے ناخن کٹل ہو گئے جب اور کچھ نہ رہا کسی کے بس میں تو فتح مکہ کے موقع پر حضور ابوس کی شان کرم کے صدقے میں معاف کر دیے گئے بہت سے لوگ اور اس کے بعد ایمان قبول کیا ابو صفیہ بھی ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر ہم اب ان کو کہتے ہیں حضرت ابو سفیان جب تک فتح مکہ کا موقع نہیں آتا ہم تو ابو سفیان نے یہ کہا اس لیے کہ جب تک وہ حضر کے نا ہمارے نہ تھے اور جب حضور کی ہوئے تو ہمارے ہو گئے ہم عمدہ احترام سے لیں گے اور عزت سے لیں گے جب فتح مکہ کا موقع ہوا ابو سفیان نے میٹنگ بلائی امنانی کی بات کے کیسے پر بینڈا کریں حضول خلا کسی نے کہا کہ حج کا موسم آنے والا ہے حج کے اندر حج ہی آئیں گے سارے سارے ملک سے سارے دنیا سے اس میں بدنام کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بدنام کریں کسی نے کہا کہ یہ کہیں کہ یہ ایک جوتشی ہے دماغ پہ اثر کر دیتا ہے جوتشی ہے یہ کاہین ہے یہ جادو یہ یہ کہیں گے لوگوں نے کہا کہ نہیں جوتشی ایسے نہیں ہوتے جس میں کسی نے کہا کہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ ہی شاعر ہیں لیکن نہیں ہم نے شاعر بہت سے دیکھے ہیں شاعروں کا کلام اخلاقی اقدار سے آری ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ محمود کلام تو اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ معیار سیرتوں کو پلٹنے والا ہے کوئی شاعر نہیں مانے گا کسی کا ہم جادوگر کہیں گے لوگوں نے کہا جادوگر سیرتوں میں انقلاب نہیں لاتے وہ وسلم جادوگر نہیں ہے ان کی سیرت پاکیزہ سیرت ہمارے اس پرنڈوں کو بے اثر کر دے گی کوئی نہیں مانے گا کوئی تسلیم نہیں کرے گا ولید المغیر نے مغیرہ نے کہا کہ کوئی نہیں مانے گا اس کو تو جل نے کہا ولید سے, سے تم بتاؤ کیا کہیں پرپینڈا کریں ان کے خلاف تو ولید نے کہا یہ پروینڈا کریں گے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا کیونکہ ان کی باتوں میں آنے سے گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے بیٹا باپ کے خلاف ہو جاتا ہے گھر کا استحکام گھر کی گھر کی ایک تا خطرے میں پڑ جاتی ہے ہم یہ بات کہیں گے کوئی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہن بھی نہیں ہے شاعر بھی نہیں ہے دیوانے بھی نہیں ہیں تو ان کہا دیوانہ کہیں گے کہ دیوانہ بھی کوئی نہیں مانے گا ایسی حکمت کی باتوں کو دیوان کی کون کہے گا گا, کوئی نہیں مانے گا تو یوں کہیں گے کہ یہ گھر میں یہ بھی خدا کا کی نام ہوتی ہے مخالفت دوسرے کے خرچے پہ پر اپنے پور کا نام ہے دوسرے کے خرچے کے اوپر ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت سے اقبال نے کہا نا تم دیے مخالف سے گھبرا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے مخالفت ہوئی دنیا کے گوشوں سے آنے والے سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ کوئی خدا کے رسول ہیں جو اپنے آپ کو رسول ہوں گے دعویٰ کرتے وسلم تو شاید اپنی ذات پاک سے اکیلے نہ کر پاتے کیونکہ ظاہر وہ انسٹرومنٹس تو آج کل کے تھے نہیں اس وقت موجود لیکن ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر سارے حج کے مجمے میں سارے ملک سے اور ساری جگہ سے سمٹ کے تھا یہ بات پھیلا دی لوگوں میں ایک تجسس اپنے آپ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کون شخص ہے وہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے یہ اپنے آپ ایک سوال لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جب کسی کی مخالفت کی جاتی ہے ڈیل کارنگ نے ایک جگہ کہا ہے کہ مخالفت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا آپ کو تسلیم کر رہی ہے کیونکہ مردہ گھوڑے کے لات کوئی نہیں مارتا دنیا آپ کچھ ہیں تو مخالفت ہو رہی ہے اس لیے تو اپنے حلقے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو, تو آپ کو ریکوگنائز کر رہے ہیں ریکوگنائز کر رہے ہیں یعنی آپ ہیں کچھ نہ آپ نہ ہوتے تو کوئی آپ کی مخالفت کیوں کرتا کوئی ریسپانس بھی نہیں لیتا کوئی کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے آپ کا آپ ہے کون چانچا یہ ہوا کہ اس سے حضور اخذ کو بڑا فائدہ ہوا اور تمام جگہ حضور کا پیغام پہنچ گیا بڑے گھبرائے یہ اور پھر ایک میٹنگ ہوئی اور پھر وہی ابو سفیان کی سربراہی میں کہ اب کیا کریں بھائی یہ تو اور زیادہ لوگوں میں تجسس بڑھ گیا تشویش بڑھ گئی اور اسلام کو سمجھنے کی خواہش پیدا ہو گئی لوگوں میں پر تو بیکار گیا بے اثر گیا لوگوں نے کہا نا کہ آخر ایسے بےقوف تو نہیں ہیں ہم کہ جو باتوں میں آ جائیں گے خود تجزیہ کریں گے خود تحلیل کریں گے دیکھیں گے ہم اپنے آپ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہر آدمی جس کے اندر ذوقہ تجسس ہوتا ہے وہ یہی اسی طرح سے طے کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی نے کہہ دیا کب وکان لے گیا تو اس نے کان ٹٹولا بھی نہیں وقان لے گیا, ایسا کوئی نہیں ہوتا अब लोग ये तो कहते हैं साहब इनके दर्शन में जाओगे तो आपका ईमान बिगड़ जाएगा ये तो कहते हैं कितनी दिन से हम सुन रहे हैं कि साहब के की तोहिन होती है کا بیان جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے پچھلے ہفتے حجرت ہجرت کے لیے وہ منظر جب حضور اقدس علی تسلیم چھوڑنے کے لیے آئے صاحب کرام کو آپ کی بیٹی پیاری بیٹی جناب رقیہ بھی موجود ہیں دشمنوں کے بیچ میں اکیلے تنہا حضور ہیں اپنے ساتھیوں کو دینا چاہتے ہیں خود دھوپ میں کھڑیں اور رقیہ اپنے اس عظیم باپ کو جو عوروعی کائنات ہے چھوڑ کر جا رہی ہیں اپنے دین اپنے رب اور اپنے شوہر سے وفاداری نبھانے کے لیے ملک حفشا کیونکہ اس ملک میں اللہ کا نام لینا بہت بڑا جرم ہو گیا اللہ کے دین کو بچلنا لیکن آپ یہاں پر ایک منٹ رک کر ذرا حضور اکبر اس پر بغور فرمایا حضور اکبر کی شانیں شجاعت اپنے ساتھیوں سے محبت رفقائے دعوت جو ہیں وہی تو سرمایہ ہیں آپ کا وہی تو آپ کے برسوں کی محنت کا حاصل ہے وہی تو آپ کے رفقائے مقصد ہیں آپ خود بھیڑیوں کے بیچ میں ہیں لیکن ان کو سکون کی جگہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں یہ ایک قائد کا کردار ہوتا ہے حضور اقبص علیہ وسلیم نے اپنے صاحب کرام کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ جتنی محبت کی ہے قرآن کریم نے اس کے لیے رعوف اور رحیم کا لفظ استعمال فرمایا لقد جاگم رسول من فکم عزیز العلیہ ما آنت ہريسّم علیکم و منيں الرحیم کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے ليے بےحد محبت کرنے والے شفیق تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں کانٹا تمہارے پیر میں چبے آنسو اونٹ كى آنکھ میں آتا ہے ہمیشہ تمہارے ليے خواہاں رہتے ہیں رعو ہیں اور رحیم ہیں بل و منيں رعوف رعوف کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق لفظ ہے اور رحیم کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے عطا مثبت کو رعوف رافت کہا جاتا ہے عربی میں اور عطا منفی کو رحمت کہا جاتا ہے عربی میں یعنی کوئی آپ سے دکھ دور کرنا چاہے تو یہ رافت ہے اور کوئی آپ کو کچھ دینا چاہے تو یہ رحمت ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے رعوف بھی فرمایا رحیم بھی فرمایا حالانکہ یہ الفاظ اللہ کے اسمائے حسنہ میں شامل ہیں ننانوے اسما میں انسان کے لیے ان کا استعمال بظاہر عجیب سا لگتا ہے جو اللہ کے لیے الفاظ ہیں وہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی ڈکشنری میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے جو حضور کی شان رحمت کو بیان کر سکے اس لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے جو خود اس کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہے رعوف الرحیم کا لفظ بالمن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ امت جو حضور اقدس علی تسلیم سے بے پناہ محبت کرتی ہے یہ خود ایک ریئیکشن ہے حضور کی محبت کا چونکہ حضور نے بھی اپنی امت سے اتنی محبت کی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی معراج کی رات بھی حضور اس امت کی رحمت و مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے ہر دکھ میں اس کو یاد کرتے رہے مدینے کی ہجرت میں دیکھیں تو سب کو بھیجا پہلے سب سے بعد میں گئے حفشے میں دیکھیں تو سب کو بھیجا اور خود اکیلے بھیڑیوں کے بیچ میں کھڑے رہے یعنی کوئی دکھ کوئی خراش ان لوگوں کو نہ پہنچ جائے جو میرا سرمایہ ہے جو میرے ایسٹ ہیں اور پھر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت سے محبت کا ایک ثبوت دیکھیں جو حضوراق وسلم کو ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے جو لازمی طور سے قبول ہوتی ہے ایسی ایک دعا مجھے بھی دی گئی ہے اور وہ دعا میں نے مانگی نہیں اس کو میں نے محفوظ کر لیا ہے اور میں اس کو بر اپنی امت کی مغفرت کے لیے اس کو استعمال کروں گا اس دعا کو. اور میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اللہ تعالی میری امت کے لیے رحمت کا فیصلہ نہ فرمائے گا تو یہ جو شان محبت ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصل میں دیکھا جائے تو رشن ہے اس, اس, اس محبت کا جو ہم ہم جو کرتے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہمارے اخیار بھی ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ مسلمان قوم جتنی اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے دنیا میں کوئی بھی اپنے پوروجوں سے اتنی محبت نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کرتا گرے سے گرا مسلمان اور بتر سے بتر مسلمان اپنے رسول پاک کی حرمت کے پر مر جانے کو اپنے لیے اہم شرف سمجھتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید نستالیق قسم کے لوگ جو گویا کے اور چناچے والے ہوتے ہیں وہ تو شاید کمروں میں رہ بھی جائیں لیکن وہ لوگ جو سڑکوں پر شوہے یا وہ کہلاتے ہیں جب کبھی آبروئے رسول کے اوپر مر جانے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ تو سوچتے نہیں آتے ہیں وہ تو جان دے کے آ بھی ہی جاتے ہیں جان کے آ ہی جاتے ہیں حقیقت یہ ہے ایک میں بات آ گئی ہے تو میں سناؤں کہ ڈاکٹر اقبال علی رحمہ کوئی معروف مانا میں کوئی بہت بڑے صوفی ووفی تو تھے نہیں چہرے میرے سے بھی عام آدمی لگتے تھے لیکن ان ایک واقعہ دیکھیں وہ یہ پرسرار بند ایک کتاب میں لکھا ہے جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے اس ٹائم نواب صاحب کے مہمان ہوئے اجلاس کے لیے گئے تھے صدارت کی مہمان ہوئے ان کے لیے اعلیٰ انتظامات کیے گئے ڈبل بیڈ بچھایا گیا گدے لگائے گئے رات کو آ کے دیکھا آدھی رات کو تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہے بستر کے اوپر ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے بستر پہ آرام فرما نہیں ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے تلاش کرایا ڈاکٹر صاحب کو کہیں مل نہیں رہے حویلی میں تو دیکھا کہ جہاں پائران پہ جوتے پڑے رہتے ہیں وہاں پہ پڑے ہیں ڈاکٹر صاحب ہزاروں قطار رہے ہیں نواب صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے لیے اتنے انتظامات کیے تھے ٹھہرایا تھا آپ نے دیوان خانے میں آپ یہاں جو جوتوں کہنا کہ نواب صاحب بس یہ خیال آ گیا کہ جس کے صدقے میں سب کچھ ہم نے پایا ہے وہ خود تو چٹائی کو بھی لیٹا کرتا تھا اس کے بعد پھر لیٹنے کو دل نہیں چاہا میرا یہ ایک محبت جو اس قوم کے دل میں اللہ نے رکھی ہے اپنے رسول سے یہ بے مثال ہے یہ جڑ ہے یہ اس قوم کی مرتی نہیں اس کی ویسے سے قوم اس کی رگو میں جو شرارہ دیکھتا ہے عشق رسول کا اس کی ویسے نہیں مرتی عقیدت ہی تو ایک قوم کا رشتہ ہوتی ہے سب کچھ جوڑتی ہے میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ الہ اللہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن محدود رسول ہماری عقیدت ہیں یہی تو ہمیں جوڑتے ہیں ہمارے لیے سرچشمہ محبتوں کا جذبات کی وابستگیوں کا یہی ہے اور بقول شاعر کی جو قوم اپنی عقیدت کو بھول جاتی ہے وہ خودکشی کی اس صلیبوں پہ جھول جاتی ہے مر جاتی ہے وہ کو زندہ نہیں رہتی اور ہم جو زندہ ہیں تو کچھ بات ہے جو ہستی مٹی نہیں ہے ہماری اور اسی وجہ سے زندہ ہے کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم رسول وسلم سے اور یہ حقیقت میں رد عمل ہے اس محبت کا جو اللہ رسول ہے ہمارے ساتھ کی ہے ہر موقع پہ میں یاد رکھا ہے ہر دکھ میں یہ مجھے سرداری نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے خریدیں نہ ہم جس کو ربٹیں سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی بھیگ کی ٹکڑے نہیں چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورے یہ وہ کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں اس قرآن میں جو عربی میں ہے اور ان لوگوں کے لئے جو علم والے ہیں یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ایک کلام ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس کا انکار کرتی ہے وہ سن کر نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر خلاف چڑھے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں ہمارے تیرے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے تو اپنا کام کیا جائے لیکن ہم اپنے کام سے نہیں رکیں گے اے محمد تم ان سے کہہ دو کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں لیکن مجھے وہی کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے کہ لوگوں تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے لہذا تم سیدھے اسی کا جو اختیار کرو اسی سے معافی چاہو اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال نہیں دیتے اور آخرت کی تردید کرتے ہیں بے شک ماننے والے نیکوکاروں کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں لوگوں سے کہو کیا تم اس خدا سے انکار کرتے ہو تم دوسروں کو اس کا ہمبلہ بناتے ہو جس نے زمین و آسمان کو دو دن میں بنا دیا وہی تو سارے جہان والوں کا سچا رب ہے جس نے زمین کو بنانے کے بعد اس پر پہاڑ جمائے ہیں اس میں برکتیں بھری ہیں اس کے اندر مانگنے والوں کے لیے ضرورت کے مطابق ہر چیز کا سامان کیا ہے اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا ہے جو صرف ایک دھواں تھا اور پھر اس نے آسمان و زمین کو کہا ہے کہ وجود میں آ جاؤ اور وہ دونوں فرما بردار بن کر وجود میں آئے تب اس نے زمین و آسمان بنا دیے اور ان کا ضابطہ بھی طے کر دیا اور آسمان دنیا کو اس نے چراغوں سے آراستہ کر دیا اور اسے محفوظ کر دیا یہ اس علیم و قبیر ہستی کا ایک منصوبہ تھا اب اگر یہ لوگ خدا سے منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہو اے محمد کہ میں تم کو ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے آد اور سمود کے اوپر نازل ہوا تھا یہ آیات تھیں قرآن یہ میں نے ترجمہ پڑھا قرآن کریم کی آیات میں جو آہنگ ہے بشر اسمت ایک انگریز ہیں مسلمان ہوئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سنو تو اس کے پیچھے ایک نقار کیسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی آگاہ کر رہا ہے یعنی آواز میں آہنگ میں جو میوزک ہے قرآن کریم کی اس میں ایسا ہے جو کوئی نقارہ دل پہ پڑتا ہے سیدھا سل کے اوپر میں بہت سے جو بائبل بھی پڑھا جاتا ہے ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں لیکن وہاں جب قرآن کریم کی تلاوت ہوئی پہلی بار ضیاء کے زمانے میں تو تمام لوگ جتنے بھی اقوام متحدہ کے مالک بیٹھے تھے سب کے اوپر سکوتار ہی ہو گیا انہوں نے کیا کہ اس کے اندر تو ایک عجیب جادو ہے یہ دل کو پلٹ دیتا ہی ان دل کو اوپر لگتا ہے سیدھا جا کر تو جب حضور اقدام نے آیات تلاوت کی اور اقبا جو ہے ادبا جو ہے زمین پر ٹکے ہوئے سنتا رہا حضور کی آیات کو اور جب حضور یہاں پر آئے آد و سمود والے فقرے پر تو کانپ گیا ایک دم اور اٹھا اور حضور کے موقعے پر ہاتھ رکھ دیا اس کا آپ کے موقعے پر اور کہا بس کرو ہے محمد اس کے آگے سننے کی تب نہیں ملے اندر اس آگے سننے کی تاب نہیں ملے اور وہاں سے اٹھ کے واپس آیا سارے لوگ بیٹھے ہیں ابو سفیان ابو جہاں سب لوگ بیٹھا دیکھے کیا بارگننگ کر کے آتا ہے کیا حضور کو خرید کے آتا ہے دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا ہے ابو جلنے کا یہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے جو گیا تھا یہاں سے یہ تو یہ بھی جادو جادو زدہ ہو کے آ رہا ہے مسہور ہو کے آ رہا ہے یہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا ادبا کیا خبر لائے ہو کہنا کہ بخودا محمد جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نہ تو وہ شہر ہے وہ نہ وہ جادوگری ہے اور اگر میری بات مانو تو تم سامنے مت آؤ محسوس کرنے دو ان کو پیغام پھیلانے دو اگر وہ ناکام ہو گئے تو ٹھیک ہے ناکام ہو جائیں گے تمہارا مقصد حل ہو جائے گا لیکن اگر وہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے تمہارے ملک کی عزت ہے उस मुल्क में तुम सारी दुनिया के रहनमा और रहबर बन जाओगे, इसलिए करने तो मोहम्मद कर उसमें तुम्हारी इज़त है। जितने भी सरदार थे उड़ान लगे कहने लगे जब जादू के तुम्हारे पर भी कलाम में जादू ऐसा है कोई जादा तो बचता नहीं है सीधी बात करना भी फजूल है आप क्या करें तो फिर मशू फिर मीटिंग बैठी अब तय हुआ कि मोहम्मद सीधी बात नहीं है अब इनके चा अबू ताली सरपरस्ती के ऊपर तो ज्यादा بہت زیادہ سر انہیں کی سرپرستی کی وجہ سے تو بے قابو ہو رہے ہیں اور چچا کو ہم کس طرح سے ہٹا لیں سرپرستی سے تو یہ تنہا ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان میں ہمت نہیں رہے گی کہ ہمارے مقابلے میں آئے ابو طالب کے احترام کی وجہ سے اور چونکہ وہ خاندان بنو ہاشم کے بڑے ہیں ان کے احترام کی وجہ سے ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں اگر ابو طالب ہٹ جائیں تو محمد وسلم اس پیغام کو نہیں اٹھا پائیں گے چلو سیدھے ابو طالب سے بات کرتے ہیں چاچا ابو طالب کے پاس اکٹھا ہو کر یہ گئے سب اور وہاں جانے کے بعد سارے لوگ ان کے گھر پہنچے ابو طالب ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے دیکھا کہ ادبا ہیں شیبہ ہیں ابو ابوسفیان ہیں ابو البختری ہیں عاصب بن آصفنشام ہیں بن امربنشام ولید بن مغیرہ آصف بن وائل بن طلب جو ان کے بھائی سگے بھائی جناب ابو طالب سارے لوگ اکٹھا ہو گیا ہے خاندان قریش اور بنی حاشی میں سے زیادہ لوگ مخالف نہیں تھے اس کے میں آپ کو بتاؤں بنی امیہ میاں مخالف تھا زیادہ خاندان میں اپنے خاندان میں تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ مخالف تھا اور اس لیے قرآن کریم نے ابو لہب کے اوپر لانت بھیجی یعنی اور لوگوں کے لیے توجہ کر بھی سکتے ہو کہ وہ خاندانی دشمنی میں مخالف ہوئے لیکن یہ تو اپنے خاندان کا ہوتا بھی صرف حق دشمنی میں مخالف ہوا ابو لہب اس لیے قرآن میں ابو جہل کی مذمت میں تو کوئی آ... آ... نہیں ہے سورت لیکن ابو لہب کی مذمت میں ہے يدہ, ابو لہبی مطلب یہ ہے تو یہ سارے لوگ موجود تھے نے کہ ابو طالب قدر کے سارے سردار تمہارے پاس اکٹھا ہو کر ہیں تمہارے پاس ایک بات رکھنے کے لیے آئے ہیں اگر تم قبول کر لو ابو طالب نے کہا بتاؤ کیا بات ہے کہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے پر بے رحمانہ تنقید کرتا ہے ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا امینمنٹ کر لو اس نے دل کا تھوڑا نرم کر لو ہمیں تو قرآن کو کوئی جھگڑا نہیں ہے ابو جہل نے خود تم سے کوئی جھگڑا تمو ہمارے درمیان سچے و بہترین انسان ہو میں تم سے کوئی مخالفت نہیں ہے ہمیں تمہارے قران سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے پر جس طرح تم کہہ رہے ہو اس سے ہمیں جگڑا ہے یہ دیب قرانین غیر ہذا ابدل یہ قران چلو ایسا تھوڑا ترمیم کر کے لے اؤ اور تھوڑا چینج کرو اس میں یعنی اس کے لہجے کو تھوڑا محذب بناؤ لن ابدلہ نفسی ضرور کا جواب تھا میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے اس میں چینج کرنے والا ان اتبی علامہ میں تو خود اس کو فالو کرتا ہوں جو میرا مجھے دیتا ہے یہ کوئی میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں یعنی کہیں ذرا سی بھی تو بارگننگ نہیں کر رہے ہیں ذرا سا بھی تو قلم پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں یہی تو ہوتا ہے ایک رسول کا فرق اور ایک رہنما کا فرق اور اس کے بعد کہا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا جو کہ ہم بے تنقید کر رہا ہے ہماری تمام عزت کو خاک میں ملا رہا ہے اور ہمارے بڑوں کو احمق کہہ رہا ہے یا تو تم ہمیں روکنے کی اجازت دو یا پھر تم روکو اور تم نہیں روکو گے تو ہم روکیں گے اور پھر جنگ ہوگی اور خام کا خاندان کی عزتیں جائیں گے اس لیے روکو تم ہم سب اکٹھا ہو کر آئے ہیں تمام قبیلوں کے اور تمام خاندانوں کے سردار ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں بھتیجے سے بات کروں گا اپنی حضور ابس کے پاس آئے بڑا ناس تھا حضور کو اپنے ابو طالب کے اوپر بہت ناس تھا سہارا تھے اس زندگی میں سب سے بڑا سہارا جب آٹھ سال کے تھے تو ہاتھ پکڑا تھا ابو طالب نے رسول اللہ علیہ وسلم کا اور اس سے اس وقت تک سینہ جو ہے سپر بنا لیا تھا حضور کے لیے ہر دکھ میں ساتھ تھے ہر دکھ میں ساتھ رہے ہر سکھ میں ساتھ رہے جب کوئی مصیبت آئی تو ساتھ روئے جب کوئی خوشی آئی تو ساتھ مسکرائے تمام نکاح کرایا بازاروں میں گھمایا کھلایا اٹھا بٹھا, بٹھا کے, کے اپنے ہاتھوں سے لطف دے کے کھلایا حضر اللہ علیہ وسلم کا جو صاحبان رہا جناب طالب اللہ کی شخصیت جناب دناؤ... میں ضبط لسانی سے کہہ گیا جناب ابو طالب عن ابو طالب کی شخصیت اب اس کے بعد اس موقع پر ابو طالب بھی جو ہے ہل گئے اتنے بہت سے سزاروں کا دباؤ برداشت نہیں کر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ بھتیجے میں بے شک تمہارا ساتھی ہوں لیکن سارے عرب کی مخالفت میں برداشت نہیں کر سکتا میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے جو میں پورے عرب سے لڑ سکوں اپنے چچا پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالو بھتیجے کر لو کچھ ترمیم تھوڑی سی اپنی بات میں تھوڑا سا کچھ رویہ چینج کر لو اپنا کوئی ایسی مصالحات کا راستہ بیچ کر ڈھونڈ لو جو مجھے نہ کرنا پڑے میں برداشت نہیں کر سکتا حضور نے ایک اداس نظر سے دیکھا اپنے چتر کو تو یہ اس کا بھی چھوٹ گیا میرا جو ہر دکھے میرے ساتھ تھے کبھی میرے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے اور جنہوں نے اس روز قسم کھائی پہلی محفل میں کہ میں آخری دم تک ساتھ دوں گا یہ بھی کر سکے یہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے ہر آفت ہر دبان ٹکر لینے والے جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا انہوں نے کہا تھا اور یہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں ہر مصیبت ہر ڈاک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا جس بات سے لبرے زبان میں آپ نے کہا چچا سے کہ چچا آپ سارا تھے میرا لیکن آپ بھی ٹوٹ گئے اگر یہ آپ یہ لوگ میرے ہاتھ ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ تو ابھی میں اپنے اس مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا اب یا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے یا پھر میں مر جاؤں اس میں. تیسرا کوئی چوائس نہیں ہے. اتنا پرعزم آواز میں الفاظ میں جو بزرگ الفاظ کہے اب وہ تعلیم دہل گئے دھتیجے کی شان یہ عزم دیکھ کر صرف دو چوائس ہیں چچا یا خدا اس کو غالب کرے دنیا میں یا میں مر جاؤں کس طرح تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے بیچ کا تو ابو طالب جو ہے متاثر ہوئے بھتیجے کی بات سن کر کے سارے عرب سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتا ہے میرا بھتیجا اکیلا چاہے میری بھی مدد نہ ہو چاہے میں بھی ہٹ جاؤں کہا بتیجے رکھو تم اپنا مشن جاری رکھو اور تمہارے چچا کا نہیں سینہ تمہارے لیے حاضر ہر تیر کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی لردش نہیں پاؤ گے میرے پیروں میں جب تک بھی دم میں دم ہے ابو طالب کی یہ مشن جاری رکھو اسی لیے تو بعض لوگ مسلمان یعنی ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ابو طالب کے دل میں ذرہ ایمان تھا میں نے تو حضرت طالب صنع کہہ کے واپس لے لیے الفاظ لیکن بعض علماء کی راہ ہے کہ ابو طالب کے دل میں ذرہ ایمان تھا بعض اشعار ان کے ہیں ابو طالب کے ایسے اکشر میں انہوں نے کہا ہے کہ قسم خدا کی میرا بھتیجہ جو دین پیش کر رہا ہے وہ دنیا کا بہترین دین ہے یہ بات انہوں نے کہا ابو انہوں نے کہا تھا میرا بھتیجہ جو بات کہتا ہے دل اس کو حق مانتا ہے چاہے زبان اس کا انکار کرے تو یہ الفاظ جو ہیں بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں اکثر ایمان تھا اس چیز کا اب اس کے بعد ناکام ہو گئی ہے سفارت بھی اس کے بعد پھر آئے دوبارہ میٹنگ کر کے آئے اور کہا کہ ابو طالب شاید تمہیں یہ خیال ہے کہ تم بھتیجے سے ہٹ جاؤ تمہارا کوئی بیٹا نہیں رہے گا ہم ایک آفٹ لے کے تمہارے پاس آئے ہیں یہ ولید کا لڑکا ہمارا ہے یہ عرب کا خوبصورت ترین نوجوان ہے قوی ترین نوجوان ہے یہ لڑکا ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کا لڑکا ہے آج سے آپ اس کو پالیے رکھیے اپنے پاس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کیجیے کہ ہم جس طرح چاہیں ان کو ٹھیک کریں لیکن آپ ان کے بدلے میں ہم ولید نماروں کو آپ کو دے رہے ہیں یہ ولید مام ہمارا بالکل آپ کے سگے بیٹے کی طرح رہے گا یہ آپ کا بیٹا ہے قوی ججا بہادر جنگزن تیر اور سب شکن نامی بیٹا اس کو ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو لے لیجیے اور ہمیں اپنے محمد سے بات کرنے دیجیے ابو طالب نے کہا متبن الدین عدی تھے انہوں نے کہا کہ خدا قسم طالب اس سے بڑی انصاف کی بات نہیں ہو سکتی تمہاری قوم کر رہی ہے تم کو ایک بیٹا بھی دے رہی ہے اور محسلم کو سمجھانے کی بات کر رہی ہے بات اور کیا ہو سکتی ہے تم سفر کو قبول کر لو مطب نے اد ادی سے رشتہ تھا ابو کے بڑا قریبی اور بڑے تعلقات یہ بات کہی دبور دلاتا وہ طالب نے کہا متیم اس کا مطلب یہ ہے تم یوں کہہ رہے ہو کہ تم دوسرے کا بیٹا مجھے دے رہے ہو تاکہ میں اسے پالوں اور میرا بیٹا مجھ سے لے رہے ہو تاکہ تم اسے قبول کر دو تمہارے بیٹے کو تو میں پالوں اور میرے بیٹے کو تم قتل کرو صرف یہ پیشکش ہے اس کے علاوہ کوئی پیشکش نہیں ہے یہ بوتالب نے کہا اس کو بھی انکار کر دیا تو مشکین مکہ جو ہے پریشان ہو آخر کس طرح سے قبو ملائیں کو تو پھر اب دیکھیے کیا کیا ہوتی ہیں حق کی مخالفت کے لیے تدبیر ہیں ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں بارگیننگ ساتھ والوں کو توڑنا جو ساتھ والے ہیں ان کو توڑنا اکیلا کرنے کی کوشش کرنا سچ والے کو جو حامی اور مددگار ہیں ان, ان میں بھرم پھیلانا آزمائشیں ڈالنا خریدنا سب جتنے بھی ہوتے ہیں ساتھیوں کو بر دکھ پہاڑ توڑنا یہ سارے راستے ہیں جو آتے ہیں یہ سب حضور کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کے بعد دیکھیے پھر اور طریقہ کیا ہوتا ہے نظریب نہارث نے کلچرل پروگرام شروع کیا حضور کی کو دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کہ حضور کی لوگ دلچسپی سے بات سنتے ہیں مقابلے میں کچھ ہونا چاہیے مقابلے میں کچھ ہونا چاہیے ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کوئی مذہبی پروگرام تو تھا نہیں جیسے ہمارے درد کے مقابلے میں لوگ درد شروع کر دیتے ہیں کوئی پروگرام تو تھا نہیں کیا کرتے تو نظریب نہ حارث نے جو ہے ایک نچنیوں کی ٹولی بنائی قصاؤں کی ڈانسرس کی ٹولی بنائی اور کچھ کہانیاں لایا کچھ کہانیاں کچھ خوبصورت لڑکیاں خرید کے لایا اور کچھ جو ہے کہانیاں پرانی جنگوں کی کہانیاں اور اس طرح کے اشعار پرانے یہ ساری چیزیں لایا اور باقاعدہ ایک پہفل تھا جس میں ناچ رنگ ہوتا کہانیاں دہرائی جاتی ہیں قصے ہوتے ڈرامے ہوتے یہ سب کچھ ہوتا اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا اور نوجوانوں کوئی اکٹھا کیا جاتا نوجوان ہی حضور کے ساتھ تھے اور نوجوان کو توڑنے کا سب سے بڑا راستہ ہوتا ہے یہ کلچر ٹیک جو ہوتا ہے سب سے بڑا راستہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈش کے ذریعے سے یا اسٹار کلچر کے یا کس, اس کس طرح سے ہمارے نوجوان میں تہذیبی حملہ ہے عورت کے جسم کو برہ کر کے اس کی آنکھوں کی حیا چھین رہے ہیں کیونکہ ایک بار جب یہ حیا چھین جاتی ہے تو اس کے اندر پہ شرم نہیں آتی کبھی بھی اس دل سے کبھی ایک بار چلا جائے یہ دل جو جس زدہ ہو جائے کبھی تو کبھی بھی دیمک زدہ شہدیر کے کو پر کوئی چھت نہیں ڈال سکتا پھر ایک بار دیمک لگ جائے یہ نوجوان بیکار ہو جائے تو کسی مشن کو اٹھا نہیں سکتا پھر یہ اس لیے جو ہے اس کو آنکھوں کو گناہ کرنے کے لیے دل کو گناہ کرنے کے لیے یوروپ سے کلچل اٹیک ہے بے لباس عورتیں دکھا رہے ہیں جیسے شیتان نے پہلے دن بے لباس کر دیا تھا یہ تو پہلا اٹیک تھا اس کا کپڑے اتروا دیے تھے آج کپڑے اتروا رہے یہی ہوتا ہے سب سے بڑا کلچرل اٹیک یہ آخری اٹیک ہے شیطان کا آخری حملہ اچوک حملہ چانچہ یہ کیا گیا کہ یہ رقاصائیں برہنا رقاص آئے نچنیاں گالیاں نظری نہ یہ شروع کیا. اور صحیح پھیلایا وہاں سے لقمان کا یہ ساری چیزیں اس نے جو ہے اس طرح سے کہانیاں مواعظ اور ڈرامے اور ناچ رنگ یہ سب شروع کیا جو بھی دیکھتا کہ کوئی لڑکا کوئی نوجوان قریب ہو رہا ہے حضور کی. اس کے پیچھے لگ جاتی یہ ایک زبردست گویا کہ آخری آئٹم تھا جو حضور کے مقابلے میں ہو سکتا تھا سچائی کے مقابلے میں یہ آخری تھا جو لیکن یہ سب چیز بھی نہ ظلم و تشدد کی مار نہ سیم کے انبار نہ یہ جن کے فہاش فحاش کوئی چیز بھی قدم نہیں لڑ جا سکی مشن کی آگ جب دل میں پیدا ہو جائے تو سب چیزیں کھلونے لگتی ہیں پھر کھلونے لگتی ہیں اب مجھے تو عجیب سے لگتا ہے کوئی آدمی دنیا میں کسی مشن کے بغیر جی کیسے لیتا ہے یہ اتنا بڑا انسان کے لیے سہارا ہوتا ہے یعنی آپ آپ کوئی مقصدی زندگی اگر جی رہے ہیں بے مقصد زندگی جینا کوئی جینا نہیں ہے سانس گھسیڑ لینا زندگی گزار لینا کسی مقصد کے ساتھ جینا پورے سانس کے ساتھ جینا ہے زندگی میں پورے کے ساتھ جینا ہوتا ہے پورے وجود کے ساتھ جینا ہوتا ہے اور صاحب اکرام نے وجود کے ساتھ جی رہے تھے انہیں کوئی لرزا نہیں سکتا تھا کوئی توڑ نہیں سکتا تھا چاچا نہیں ٹوٹا لیکن حضرت کے پہاڑ بڑھ گئے حضوق وسلم کبھی مایوس تو میں نے مایوس تو خیر پیغمبر نہیں ہوتی کہ آنکھ میں آنسو تو آتے ہیں آنسو تو دل کی زبان ہوتے ہیں آنسو تو شفقتوں کی خاصیت ہوتے ہیں کہ آنکھ میں آنسو ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں تھی کہ اللہ کی زمین کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا آپ کو میسر نہیں جہاں آپ کے ساتھی ماتھا بھی ٹیک سکیں اللہ کے لیے اس اس جرم میں ظلم ستم کے امبا... پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس جرم میں تو یہ تھا حضور کا احساس تو ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند نہیں کر سکتے باباز بلند اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں کر سکتے یہ دکھ تو تھا چاچا آپ نے جو ہے سابق گرام کو دیکھا کہ ظلم بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور حالات جو ہے سنجیدہ ہوتے ہی جا رہے ہیں ناقابل برداشت ہوتے ہی جا رہے ہیں تو آپ نے سابق گرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نا دینے کے جرم میں مکے کی زمین تو مارپت تنگ ہو گئی تم رہ نہیں سکتے یہاں تمہاری آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں تمہارے ہاتھ پیر توڑ جاتے ہیں عورتوں کو ستایا جاتا ہے ان کی ضد و سے کھیلا جاتا ہے ظلم وسلم کی حد ہو گئی ہے یہاں کا ذرا ذرا تمہاری جان کا دشمن ہو گیا ہے اب تم اس ملک سے نکل کر کسی بھی دلہ کی زمین میں کہیں بھی جہاں تمہیں بنا ملے وہاں چلے جاؤ یہ ملک تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا کہیں بھی چلے جاؤ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے حمشا ایتھوپیا جو تھا قریب کا ملک ہے سنا ہے وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے تو وہاں چلے جاؤ مکے کی سرزمین چھوڑ یہاں مت رو سابق گرام کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا لیکن خود حضور نہیں آپ تو وہیں رہیں گے سابق گرام کو بھیجنے کی بات ہے آپ تو دشمنوں کے بیچ میں اکیلے سارے جھکڑ برداشت کرنے کے لیے رہیں گے رجب, رجب سن پانچ عثمان عفغان کی سربراہی میں ایک قافلہ روانہ ہو گیا چار عورتیں اس میں تھیں گیارہ مرد اس میں تھے چھپتے چھپاتے بندرگاہ کے راستے سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ہوئے ظلم و جبر کی اس بستی کو چھوڑ کر جہاں اللہ کے نام لینا ان کے لیے جرم بن گیا تھا سب خوبصورت اس نے وہاں سے جو ہے عثم الق سے نکالنا شروع کیا رسول کی بیٹی رقیہ بھی اس قافلے میں ساتھ تھی جن کو ابوالہب کی بیٹی نے طلاق دے دی تھی عثمانی میں فانز ان کے نکاح ہو گیا تھا اور اس کے بعد اپنے شوہر اپنے رب کا ساتھ دینے کے لیے اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کے لیے جہاں پہ ان کو بچپن کھیلا تھا اپنے رب کا ساتھ نبھانے کے لیے جہاں ان کا پیغام عظیم باپ موجود تھا چلی آئی تھی اور یہ, دیرے دیرے یہ قافلہ جو ہے سمندر کے راستے روانہ تھا دشمنوں کے بیچ میں جسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی بس ایک ہی فکر تھی کہ اس کے سارے ساتھی ظلم کی سرزمین سے کہیں چلے جائے انہیں کہیں سکون مل جائے حالات کی تیز دھوپ میں ساری دھوپ اپنے, اپنے چٹانوں کی, کی, کی طرح یہ جم جانا ہے پیغمبر کی شان ہوتی ہے لکھا ہے اللہ کے رسول کو جب میں دیکھتا ہوں غیر مسلم ہے لیکن کہتا ہے میری عظمت ان کی عظمت کے آگے کہ میرا سر چھپ جاتا ہے جب اللہ کے نام لینے کے جرم میں ظلم و کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے اور تو بھی اللہ پر بھروسہ تھا جب اپنے ساتھیوں کو رخصت کر رہے تھے تو بھی اللہ پہ بھروسہ تھا اور فتح مکہ کے موقع پر جب سارے عرب کو جیت کر اونٹ کی پیٹ پہ آ رہے تھے تو تو وہی اللہ اللہ کی تعریف زبان کے اوپر تھی اس نے آخر میں لکھا اپنی کتاب کے کہ ایسے اللہ کے ستارے کبھی نہیں بدلتے جیسے اللہ کا سورج کبھی نہیں بدلتا جیسے اللہ کی ہوائیں کبھی نہیں بدلتی ویسے اللہ کے پیغمبر بھی کبھی نہیں بدلتے دکھو یا سکھ حرال ایک یکساں رکھتے ہیں وہ حرال میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو ظلم و سلم کے چٹانوں میں طوفانوں میں کھڑے حضور کھڑے گنے دخت کی ذرا سے اور اپنے ساتھیوں کو چھاؤں دینے کے لیے کہ وہی تو ان کا سرمایہ تھے پانچ برس کی محنت کا وہی تو ان کے رفیق مقصد تھے انہیں کے بل پر تو یہ تحریک کو آگے چلنا تھا رخصت کر کے چلے آئے صاحب کرام کا یہ قافلہ ہب شکلی روانہ ہو گیا اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما صليت على ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان ربك